بسم بسمن میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان حد رحم کرنے والا ہے نبی تر شروع ہو گئے اور انہوں نے منہ پھیر لیا ترمزی ابن المنظر ابن حبان حاکم اور ابن مردوہ نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ ابس و ابن ام مقتوم یعنی جو نابینا صحابی تھے کے بارے میں نازل ہوئی تھی یہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ مجھے کچھ رشد و ہدایت کی بات بتائیے اور آپ کے پاس اس وقت سرداران مشرقین مکہ بیٹھے تھے اس لیے آپ ان سے منہ پھیرنے لگے تو یہ صورت نازل ہوئی عبدالرزاق اب بن حمید اور ابو یعلا نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جب عبداللہ بن ام مکتوم آپ کے پاس آئے تو آپ اب بن خلف سے بات کر رہے تھے اس لیے آپ نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا تو آبص و طامہ نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد ابن ام مکتوم کی عزت کرنے لگے روایتوں میں آیا ہے کہ یہ نابینا صحابی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ماموزاد بھائی تھے اور مکی دور کی ابتدا میں ہی اسلام لائے تھے اور مدنی دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر غزوات کے وقت انہی کو مدینہ میں اپنا خلیفہ بنایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نابینا صحابی کے لیے اپنا چہرہ سکیڑ لیا اس نے منہ پھیر لیا اور اس سے بات کرنا گوارا نہیں کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو اس کی طرف توجہ دینے سے وہ سنادید قریش برا مان جائیں جن کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان و اسلام کی تشریح فرما رہے تھے آپ کا یہ اعراض دعوتی نقطہ نظر سے مفید نہیں ہے اس لیے کہ وہ اخلاص و رغبت کے ساتھ قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کرنے آیا تھا اس کی خواہش تھی کہ آپ سے علم حاصل کر کے اپنی روح کا تزکیہ کرے برے اخلاق سے اجتناب کرے اور اخلاق حمیدہ کو اپنائے یا آپ سے نصیحت کی باتیں سن کر ان سے مستفید ہو اور جو شخص اپنی دولت اور قوم میں اپنے جاہ و منزلت کی وجہ سے گردن اکڑائے ہوئے ہے اور ایمان و اسلام اور وحی و رسالت کی بات سننے کے لیے تیار نہیں اسی کی طرف آپ لپکے جا رہے ہیں اور اسی پر اپنی پوری توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں حالانکہ اگر وہ متکبر اسلام کو قبول نہیں کرتا اور اس کا تزکیہ نفس نہیں ہوتا تو آپ کا کیا نقصان ہوگا آپ کی ذمہ داری تو صرف پیغام رسانی ہے اس لیے جو کفار اسلام سے اظہار استغنا کرتے ہیں آپ ان کی فکر نہ کریں